باقی کچھ مقامات میں نقصانات کا لگوا دیے تھے اہم مقامات میں اور بھی انشاءاللہ شاء اللہ وقت جب بھی موقع ملے گا لگواتے جائیں گے اور جو خاص مقام ہیں تو آج ہمارا باپ تھا باب الجمی با باب الجمی अभी नहीं आ रही आवाज ये आवाज आ रही है ठीक हो गया जी तो हमारा کے بال فن اور اس میں رہائش پذیر ہونے سے متعلق ٹھیک ہے جی دکول اور سکنا کے معنی پہلے اچھا طرح کیسے سمجھ لیں دخول کا معنی ہے معنی ہے ظاہر سے جدا ہو کر باطن میں گھسنا یا باطن میں جانا اسے دخول کہتے ہیں ظاہر سے جدا ہو کر باطن میں جانا یا باطن میں گھسنا اسے کیا کہتے کہتے ہیں ہیں سکنا, سکنا کا لغوی معنی ہے کہ سکون وی مکانی الفر یعنی مستقل طور پر ہمیشہ کے لیے کسی جگہ قیام پذیر ہونا قیام پذیر ہونا مستقل ہمیشہ کے لیے کس جگہ قیام کرنا یہ سوچنا کہنا کسم اٹھا لی کہ وہ کبھی بھی گھر میں داخل نہیں ہوگا پھر وہ بیت اللہ میں داخل ہو گیا یا مسجد میں داخل ہو گیا یا عیسائیوں کے گرجا میں داخل ہو گیا اول کنیسا یا یہودیوں کے کلیسا جو کلیسا ہوتا ہے اس میں داخل ہو گیا تو مصنف علیہ رحمت لم یحنس یہ بندہ ہانس نہیں ہوگا یہ بندہ ہانس نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ بیت میں داخل نہ ہونے کی قسم کھائی ہے اور بیت اس گھر اور تعمیر کو کہتے ہیں جو رات گزارنے کے لیے بنایا جائے بیت اس گھر اور تعمیر کو کہتے ہیں جی جو رات گزارنے کے لیے بنایا جائے جبکہ بیت اللہ شریف اور تمام کی تمام مساجد وغیرہ یہ رات گزارنے کے لیے نہیں بنائی جاتی بلکہ یہ تو عبادات کے لیے اللہ تعالی کا ذکر اذکار کے لیے بنائی جاتی ہیں اس لیے ان مقامات میں اگر یہ داخل ہو گیا تو یہ انسان حامد نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اس کی قسم نہیں ٹوٹے گا اسی طرح اگر کسی شخص کے اگر وہ شخص گھر کی دہلیز دہلیز میں داخل ہوا یا گھر کے دروازے کے سائبان میں داخل ہوا تب بھی وہ حارس نہیں ہوگا کیونکہ یہ چیزیں بھی رات گزارنے کے لیے نہیں بنائی جاتی ٹھیک ہے کیونکہ یہ چیزیں بھی رات گزارنے کے لیے نہیں بنائی جاتی فرما رہے ہیں بیت لیل بیتوتتی ما بنیت لہا کیوں؟ کیوں بید وہ گھر ہے جو رات گزار اور یہ جگہ رات گزارنے کے لیے نہیں بنائی گئی وکلا اسی طرح اضا دخلا دہلیز جب وہ کسی کی دہلید پر داخل ہوا او ضلع کا بابدار یا گھر کے دروازے کا جو سائبان ہوتا ہے اس کے نیچے اس کے سائے میں داخل ہوا تب بھی وہ حامص نہیں ہوگا لما د کرنا کیونکہ ہم نے اوپر ذکر کر دیا کہ بیت گھر گزار رات گزارنے کے لیے بنایا جاتا ہے جبکہ یہ چیزیں رات گزارنے کے لیے نہیں ہوئے مَا ہوتی عَلَى سکھ علا اب فرما کہ ذلہ کیا ہوتا ہے ذلہ اس چھجے کو کہتے ہیں جو گلی پر ہوتا ہے اور مَا ماتون عَلَى کا ذلہ اس چھجے کو کہتے ہیں جو گلی پر ہوتا ہے اور کہا گیا سہارا دیا گیا ہے قیلاتے فرماتے کہ اگر دہلیز اس طرح پر بنائی گئی ہو کہ اگر دروازہ بند کر لیا جائے اور وہ مص ہو ٹھیک ہے تو دہلیز اندر ہو جائے تو اس صورت میں دہلیز میں داخل ہونے والا شخص داخل شمار ہوگا اور حامص ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ دہلیز دو طرح کی ہوتی ہے نا جی ایک دروازے کے باہر جو چیز ہوتی ہے اسے بھی دہلیز کہتے ہیں بعض مرتبہ دہلی اندر کی طرف بنائی جاتی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جوتی اتارنے کے لیے ایک جگہ بنائی جاتی اندر کی سائڈ پہ بعض مرتبہ باہر کی جائے اگر تو اس طرح ہے کہ دہلیز ہے اندر کی سائڈ پہ یعنی کہ جوتے اتارنے کی جگہ کبھی کبھار اندر بنا دیتے ہیں تو دروازہ بند کرنے کے بعد چھت اس کے اوپر آتی ہے چھت اس کے اوپر آ جاتی ہے پھر یہ انسان اس دہلیز کے اوپر چلا گیا اس دہلیز میں داخل ہو گیا تو یہ ہانس ہو جائے گا کیوں کیونکہ وہ مس ہے چھت اس کے اوپر آ رہی ہے تو وہاں پر بھی رات گزاری جا سکتی ہے وہاں وہ جگہ بھی رات گزارنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو اب یہ انسان ہانس ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اگلا جب دخلا اگر کوئی بندہ اور چبوترے میں داخل ہو گیا تو ہانس ہو جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ بھی بعض دفعہ رات گزارنے کے لیے بنایا جاتا ہے جیسے سردیوں اور گرمیوں میں الگ الگ چبوترے بنائے جاتے ہیں اور اس میں رات بھی گزاری جاتی ہے بعض لوگوں نے کہا کہ سفا میں داخل ہونے سے اس وقت ہانس ہوگا جب صفہ کی چار دیواری ہو کیونکہ کوفہ میں اسی طرح کے چبوترے کا رواج تھا لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اگر ہو, چھت دار ہو, اس کی تین ہی ہو, تو بھی اس میں داخل ہونے سے بندہ ہاوس ہو جائے گا اوقات کیونکہ یہ بنائے جاتے ہیں رات گزارنے کے لیے بعض وقت اوقات میں سارا سرمائی اور طرح ہو گیا سرمائی سے مراد سردی کا موسم ٹھیک ہے جیتوی وسیفی سردی اور گرمی کے کبوتروں کی طرح ہو گیا وکیل اذا اضاکانت سفت ذاتا ہوا ارباتی اور کہا گیا ہے کہ اس وقت ہوگا کہ جب وہ صفحہ اور چبوترات چار دیواری والا ہوا کانت صفاف یہ جی اس وقت ہے کہ جب یہ صفحہ چار دیواری ہو اور وہ کانت صفافو اور ان کے سفے اسی طرح کے ہوتے ہیں یعنی اہل کفا کے سستے اسی طرح کا ہوتا ہے اسی طرح کے ہوتے تھے وکیل ال... الجواب مجری اطلاقی دوسرا قول یہ ہے کہ یہ فکم اپنے اطلاع پر جاری ہے اور یہی قول صحیح ہے یعنی کہ مطلق ہے صفا ہو مسقف ہو چھت ہو چاہے دیواریں تین ہی ہو چاہے دیواریں تین ہی ہو ٹھیک ہے جی یہ مسئلہ ہو گیا اب اس کے بعد اگلا قالہ دیکھیں جی جہاں سے قالہ آ رہا ہے اس سے بعد جو کالا والا مسئلہ نا وہ دیکھیں مل گیا کالا ومن خلا فلا خل حاضی دار یہی ہے نا جی جس شخص نے قسم کھائی کہ وہ دار گھر میں داخل ہی ہوگا چڑھ گیا تو حصہ ہے کیوں کہ چھت بھی دار میں داخل اور شامل ہے یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ دلیل تنویری پیش کر رہے ہیں آپ نہیں دیکھتے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے یہ حال اللہ تعالی انتقفا لاسکاف ہو بالخروجی اگر کوئی یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی موتکف مسجد کی چھت پر چلا جائے تو اس کا احتکاف فاسد نہیں ہوتا اس سے بھی معلوم ہوا کہ سچے دار یعنی چھت وہ گھر میں ہی داخل کیوں کیوں کہ اگر چھت گھر سے باہر ہوتی تو اس انسان کا احتکاب فاسد ہو جاتا اس انسان کا احتکاب کیا ہو جاتا جی فاسد ہو جاتا وکیلا لاس اور کہا گیا کہ ہمارے عرف میں ہانسنی ہوگا یہ ایک کول ہے ہمارے عرف میں ہانسنی ہوگا ٹھیک ہے لیکن اصل مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دور کے اندر اگر تو وہ قسم کھانے والا اجمی ہے جی ٹھیک ہے جی اصل مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر وہ قسم کھانے والا اجمی ہے تو چھت پر چڑھنے کی وجہ سے وہ انسان ہانس نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اور اگر کیوں اس لیے کہ عجم کے عرف میں سطح کو دار میں شامل اور شمار نہیں کیا جاتا فتح قاضی خان ہے جی ایک علامہ قاضی خان رحیم اللہ نے فتوائے قاضی خان اس میں مسئلہ مسئلہ ٹھیک ہے اعلیٰ گفل دہلیزہ اور جب وہ داخل ہو گیا گھر کی دہلیز میں یخنس و حانص ہو جائے گا وہ عجیب الفصیل قدم لیکن یہ ضروری ہے کہ دالیز اسی طریقے سے ہو جو ہم نے پہلے بیان کر دیا سے ہم نے پہلے دہلی بیان کر دی رہے ہیں جو تفصیل بیان کی ہے جی اس کے مطابق ہو تب ہانس ہوگا ٹھیک ہے جی مقافتی تاقل بعد ہی اور اگر وہ انسان کھڑا ہو گیا دروازے کے مہراب میں دروازے کے محراب میں کھڑا ہوا بے اس طور پر نا خارجہ اگر دروازہ بند کر دیا جائے تو یہ انسان باہر یہ انسان دروازے سے کیا ہو جائے گی جی؟ باہر ہو جائے لم یحنت تو ہانس نہیں ہوگا داری کیوں اس لیے کہ دروازہ گھر وما ہا اور جو کچھ گھر میں ہے اس کی حفاظت کے لیے ہے اس کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے لہذا من فلم فلم منتار لہذا جو حصہ دروازے سے باہر ہوگا وہ دار میں شامل نہیں ہوگا وہ دار میں شامل نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی مسئلہ ہوگئے دو تین ان شاء اللہ مسلمان کرنا پڑیں گے رضاغ المرام اللہ عالم حقیقت کا طریقہ